حبیب کبریا دو عالم کے داتا مکی مدنی مولا سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا آج یوں میں جمعہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد حاضرین جو سینکڑوں کی تعداد میں موتقف کاش ذکر و درود ہر گھڑی وردے سبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو اچھے چنیتوں کے ساتھ جنت اور دوزخ سلسلے میں سعادت شرکت کی سعادت حاصل کیجیے رمضان و مبارک میں ہمارے اکالی سلاط اسلام نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی وہ خارج شریف میں ہے جس کا خلاصہ ہے میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا بے شک جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے افق میں مشرق یا مغرب کے جانے کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہو کیونکہ ان کے مقامات کے درمیان فرق ہوگا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام کی منزلیں ہیں دوسرے وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں ارشاد فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ عز و جل پر اللہ عز و جل پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے تین ہزار دو سو چھپن تھری ٹو فائیو سکس مفتی احمد یارخان اللہ اس حدیث کے تحت جو لکھتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے سمجھیے اللہ ہم نے اپنے کرم سے داخلے جنت فرمائے جنت کے نچلے درجے والے اعلی جنتیوں کو اس طرح ایک دوسرے کو دکھائیں گے جیسے دنیا میں مشرق سے نکلتے چاند کو ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں تاروں کو ڈوبتے ہوئے دکھاتے ہیں کیسے وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو وہ ہیں حضرت بلال حقشی رضی اللہ تعالی ہو ارے وہ رہے حضرت حسین رضی اللہ تعلن ہو اور جنتی عورتیں ایک دوسرے سے کہیں گی دیکھو وہ آکا کی شہزادی خاتون جنت ہیں وہ دیکھو بی آشست دی کر رضی اللہ تعالی نہا ہے سبحان اللہ تو ان حضرات کا دیدار بھی بڑی نعمت ہوگی سبحان اللہ تو سارے جنت ہی ایک درجے میں نہیں ہوں گے دراجات مختلف ہوں گے جنت میں ہیں دراجات جتنا درجہ بلند ہوگا اتنی راحتیں زیادہ ہوں گی نعمتیں زیادہ ہوں گی لگژری زیادہ ہوں گی ایشور عشرت زیادہ ہوگا اور جو نچلے درجے والے ہوں گے وہ اپنے آپ کو ادنا خیال نہیں کریں گے ہاں اوپر والوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اتنے خوش ہوں گے کہ ان کی خوشی بیان نہیں ہو سکتی اور ہمارے اکالی سلاد و سلام کی امت ساری امتوں سے اوپر ہوگی بقیہ امتوں کے لوگ بھی بعض سے بعض بلند دراجات والے ہوں گے اب ترمیزی شریف حدیث نمبر پچیس پینتیس دو ہزار پانچ سو فائیو تھری فائیو کا خلاصہ پیش کرتا ہوں سید المرسلین رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بالا خانے اونچے اونچے محلات جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے جیسے آج کل ٹرانسپیرنٹ مرر ہوتے ہیں شیشے ہوتے ہیں آئینے ہوتے ہیں نا تو آر پار نظر آتا ہے ایک عرب کے دیہاتی نے کھڑے ہو کر کی کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے وہ جنتی مغل جو بہت اونچے ہوں گے جن سے آر پار نظر آ رہا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرمائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی گفتگو کرے کھانا کھلائے ہمیشہ روزہ رکھے اور رات میں نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں یہ جنتی بلند و بالا ٹرانسپیرنٹ شفاف صاف جن، جنتی محلات ان کے لیے ہوں گے جن میں چار اوساف ہوں چار خوبیاں ہوں کیا وہ ہر مسلمان چاہے دوست ہے چاہے دشمن ہے اس سے نرم گفتگو کریں نرم گفتگو کریں چاہے دوست چاہے دشمن ہے مسلمان تو ہے نا اس سے نرم گفتگو کریں دوسرا وصف ان میں یہ ہو کہ وہ ہر ایک کو کھانا کھلائیں خاص کو عام کو ماہ رمضان میں سحری افطاری کی فضیلت بہت مگر عام دنوں میں بھی کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے بڑے خوش نصیب ہیں مسلمان جو بارہویں شریف کے نام پر خوب کھانا کھلاتے ہیں مسلمانوں کو آشقان رسول کو گیارہویں شریف پر غسے پاک کے غلاموں کو خوب کھانے کھلاتے ہیں تیجا کرتے ہیں چہلم کرتے ہیں برسی کرتے ہیں مسلمانوں کو کھلاتے ہیں سال ثواب کرتے ہیں اپنے عزیز و اقربا کے اور غریبوں کو کھلاتے پلاتے ہیں ہاں تیجے کا کھانا ہر ایک کو نہیں کھانا چاہیے مالدار کو نہیں کھانا چاہیے تیجے کا کھانا یہ دل کو مردہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلند محلات جنت کے بہت علیشان ٹرانسپیرنٹ اندر سے باہر نظر آتا ہے باہر سے اندر کا نظر آتا ہے کن کے لیے ہوں گے چار صفات ہوں ان کے اندر ہر مسلمان دوست ہیں یا دشمن ہیں اس سے وہ نرم گفتگو کریں اور ہر خاص و عام کو کھانا کھلائیں صرف رشتے داروں کو نہیں ہر مسلمان کو کھلائیں پلائیں نمبر تین ہمیشہ روزے رکھیں یاد رکھیں کہ سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا مکرو تحریمی ہے گنا ملے گا روزہ رکھیں گے تو بقرعید کے چار دن چھوٹیت کا ایک دن یکم شوال کا ایک دن یہ روزہ رکھنا منع ہے جائز نہیں اور بقرعید کے چار دن دس گیارہ بارہ تیرہ یہ کل ہوئے پانچ دن یہ پانچ دن روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ دن اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کی سیافت کے دن ہے بندوں کی مہمانی کے دن ہے بکیہ بہت سارے دو صاحب کرام کا تو ذکر ملتا ہے کہ وہ سائی مدہر تھے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے تابعین میں سے بھی ایسے بزرگ تھے اور اولیاء کرام میں سے بھی ایسے بزرگ تھے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور سبحان اللہ میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت حضرت علامہ محمد الیاس اطار قادری رضبی بھی ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اب پانچ روزے ان کے علاوہ اور یاد رکھیں کہ اگر روزے ہمیشہ روزے رکھنے سے حقوق واجبہ پورے نہ ادا ہوں تو اب اس کو اجازت نہیں ملے گی اگر ہمیشہ روزہ رکھنے سے حقوق مستحبہ متاثر ہوں تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا مکرو ہی ہوگا اور اگر روزے رکھنے سے نہ حقوق واجبہ میں فرق پڑتا ہے نہ حقوق مستحبہ میں فرق پڑتا ہے اب کوئی حرج نہیں اللہ ہمیں روزے رکھنے والا بنائے اور سبحان اللہ میرے اکالی صلاح وسلام ہر مہینے میں رمضان کے روزے تو فرض ہیں سب نے رکھنے ہوتے ہیں ہر مہینے میں تین دن روزے رکھتے تھے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں ایام بیس کے روزے تیرہ چودہ پندرہ مدنی تاریخیں کمری تاریخیں چاند کی تاریخیں اسلامی تاریخیں تیرہ چودہ پندرہ کے روزہ رکھنا سنت ہے پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے اور سبحان اللہ عید کا پہلا دن چھوڑ کر شوال کے پورے مہینے میں چھ روزے رکھنا یہ تو بہت ہی فضیلت والا ہے جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال المکرم میں رمضان کے بعد جو اسلامی مہینہ اس کو کہتے ہیں شوال المکرم عید کا پہلا دن جو شوال یکم شوال اس دن روزہ رکھنا گنا ہے بقیہ پورے مہینے میں چھ روزے لگاتار رکھے چھوڑ کر رکھے جیسے رکھے چیر کی گنتی پوری کر لے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ایک نیکی لائے گا اس کو دس گنا اضر ملے گا ایک مہینہ روزہ رکھا رمضان کا دس مہینوں کو اضر ملے گا اللہ کی رحمت سے کم از کم اور چھ دن اور روزے رکھے تو اس کو بارہ مہینوں کے روزے رکھنے کا اجر دیا جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر سنت کی تربیت سے الحمدللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ملیں گی کہ جو روزے رکھتے ہیں نفلی روزے پیر کو روزہ رکھتے ہیں جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں ایک تو اسلامی بھائی نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر الحمد پیر کے دن سارے گھر والے اٹھ کر جیسے رمضان میں روزے رکھتے ہیں ایسے پیر کا روزہ رکھتے ہیں اللہ ہمیں بھی پیر کا روزہ نصیب فرمائے تو جنت کے بلند و بالا محلات بہت حسین بہت شاندار عالی شان اندر سے باہر نظر آتا ہے باہر سے اندر کا نظر آتا ہے یہ ان کے لیے جو اچھی گفتگو کریں چاہے دوست سے چاہے دشمن ہے مسلمان تو ہے نا اچھی گفتگو کرے اور کھانا کھلائے چاہے جاننے والا ہے نہیں جاننے والا ہر ایک کو کھانا کھلائے تیسری صفت کیا ہو ہمیشہ روزہ رکھے یہ بھی کہا گیا جو ہر مہینے تین روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزہ رکھا ہر مہینے تین روزے ہر مہینے تین روزے اور رات میں نماز ادا کرے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یعنی نماز تحجد پڑے یہ چار اوساف والے کو اللہ کی رحمت سے جنت کا عالی شان محل ملے گا اچھی گفتگو کرے کھانا کھلائے ہمیشہ روزہ رکھے اور رات میں نماز پڑھے یعنی تحجد کی نماز پڑھا کرے اور تحجد کی نماز تو جنت میں لے جانے والی ہے سبحان اللہ بروز قیامت جو تحجد پڑھنے والے ہوں گے ان کو بغیر حساب کتاب کے داخلے جنت کیا جائے گا اعلان ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں ان کے کروٹیں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے یعنی وہ نماز پڑھتے تھے حالانکہ لوگ سوئے ہوتے تھے تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے ارشاد ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے جنت میں داخل ہونے کے بعد دیگر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اللہ ہمیں بھی بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرما لے تو بےحساب بخش کے ہیں بے شم کا اللہ جنت بغیر حساب آمین بجاون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعب الایمان حدیث نمبر نو ہزار دو نائن تھاؤزینڈ ٹو مراق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون ہیں یاقوت بہت ہی قیمتی پتھر ہے ہزاروں لاکھوں روپے کا اتنا سا ملتا ہے دنیا کے اندر اور ان پر زبرجد جد کے بالا خانے جد یہ بھی بہت ہی قیمتی پتھر ہے ستون ان کے پلر ان کے ہوں گے یاقوت کے اور بالا خانے ہوں گے زبرجد جد کے اور وہ ایسے روشن ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون رہے گا ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ایک جگہ بیٹھتے ہیں آپس میں ملتے ہیں یہ جو اجتماعی ذکر و نات ہوتے ہیں نا داو اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع بڑی راتوں کے اجتماع شب برات کے اجتماع شب معراج کے اجتماع شب قدر کے اجتماع بارہویں شریف کا اجتماع گیارہویں شریف کا اجتماع تربیتی اجتماع وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں جنت کی پھلواریاں ہیں سبحان اللہ یہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں کیا مقصد ہے سیاست چمکانی ہے کوئی حکومت بنانی ہے کوئی ووٹ کا چکر ہے کوئی نوٹ کا معاملہ ہے کوئی اور رشتے داری ہے نہیں اللہ کی محبت میں تو جمع ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں آپس میں محبت رکھتے ہیں اللہ کی خاطر محبتیں رکھتے ہیں اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں اللہ کی خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے یہ داخل جنت کیے جائیں گے میرے آقا جنت کے دولا ابھی بھی کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب و عشاء کے درمیان دس رکعتیں ادا کرے کتنی دس رکعتیں اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا جنت میں محل اور کیا کرنا ہے کس پہاڑ پہ چڑھنا ہے کہاں الٹے لٹکنا ہے کچھ بھی نہیں بھائی دس رکعتیں بڑھنی ہیں اللہ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرما رہے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا ہم مفلس ایک تو مال کا مفلس ہوتا ہے نا کچھ نیکیوں کے مفلس ہوتے ہیں نیکیوں میں خریب ہوتے ہیں ہم جیسے مال تو بہت ہے نیکیاں نہیں ہیں اور مال کی فکر ہے نیکیوں کی فکر نہیں ہے اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے اس کی بہت فکر ہے اللہ نے جنت کا وعدہ ہر ایک سے نہیں فرمایا اس کی فکر نہیں ہے ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے دنیا کی ایش عشرت لگژریز اس کے لیے دنیا بھر میں آوارا گردی کرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں کافروں کی نوکریاں کرتے ہیں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور جنت میں محل چاہیے کتنا سستا سودا ہے مغرب و عشاء کے درمیان دس رکتیں پڑھنی ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعلین انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر تو ہمارے محل جنت میں بڑی کثرت سے ہوں گے میرے علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ بہت بڑا ہے اللہ فضیلت والا ہے یا فرمایا وہ بہت پاک ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے جنت میں لے جانے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے آج ہم نے جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے سنے اچھی گفتگو کھانا کھلائے اور تحجد ادا کرے اور مغرب و عشاء کے درمیان دس رکعتیں پڑھ لیں مزید سنیے ترمیزی شریف حدیث نمبر 472 سو بہتر فور اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی نماز کی بارہ رکعتیں پڑھیں اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا سورج جب چلو ہو جاتا ہے نا اور اس کے بیس منٹ کے بعد اشراق کی نماز اس کے بعد جانچ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے بارہ رکعتیں پڑھ لے اس کے لیے جنت میں محل اور وہ بھی سونے کا محل میرا کالی صلاح اسلام نے فرمایا یہ ترمیزی شریف کی حدیثیں پاک حدیث نمبر پانچ سو اٹھاون فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی پھر وہ سورج طلو ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر اس نے دو رکھ نماز پڑھی تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا تو پہلے اشراق کی نماز پڑھ کر حج عمرے کا ثواب کمائے اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھے جنت میں ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے دہا چاشت اس میں سے جنت میں کون داخل ہوگا جو نماز چاشت پڑنے والا ہوگا کر دے جنت میں تو جوارن کا کر دے جنت میں تو جوارن کا اپنے ادا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم